موضوع دس سے فی اس بات تو سبحانہ الاخلاص الخلاس ابن کثیر الحمد رب العالمین و والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلیم سید محمد ان والا علی آله و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 اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد صورت الاخلاص ایک صورت مکیہ ہے بالاتفاق جس میں کوئی اختلاف نہیں اور یہ صورت مبارکہ جو ہے بڑی مختصر لیکن بڑی جامع جام کامل مکمل صورت ہے اس لیے اس صورت کے نام جو ہے مفسرین کرام نے بہت سارے اسما کا ذکر کیا ہے کہ اس کا نام سورت الاخلاص بھی ہے سورت الاساس بھی ہے صورت التوحید بھی ہے سورت التجرید بھی ہے سورت التفرید بھی ہے سورت المانیہ بھی ہے اور بھی کئی اسما ہیں جو مفسرین ہیں، کرام نے اپنے کتابوں میں ذکر فرمائے ہیں اور یہ صورت مبارک فضیلت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس صورت مبارک کو پڑھے گا گویا کہ اس نے سلسل قرآن یعنی ایک تیسرا حصہ قرآن پڑھ لیا اور اس کی وجہ الاما نے لکھی ہے کہ بھائی چونکہ اہم مسائل جو ہیں وہ توحید ہے اس باتیں نبوت و رسالت ہے اور اس باتیں ماد ہے تو اس میں چونکہ توحید کا بھی آنے تو گویا تیسرا حصہ تو ہو ہوگی اس وجہ سے اس کے پڑھنے والے کو قرآن پاک کا گویا کے تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے اور اسی طرح یہ آدیشے مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی صورت اخلاص یعنی کلو اللہ احد جو ہے دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تبالغ و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب سنا تو عرض کیا کہ یار رسول اللہ ہم تو بہت گھر بنائیں گے ہم نے اللہ کی نعمتیں اس سے بھی بڑی ہیں جتنا تم سوچ سکتے ہو اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت اس سے بھی زیادہ بڑی اور اسی طرح ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اور اب میری حالت یہ ہے کہ سب کچھ میرا کاروبار میں ختم ہو گیا ہے اب مشکل سے میں گزارا کر رہا ہوں حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو یا مثلاً اپنے دکان میں جاتے ہو دروازہ کھولتے ہو اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کوئی بندہ نہ بھی ہو تو ویسے بھی کہو تم السلام علیہ اور اس کے بعد جو ہے یہ صورت اخلاص جو ہے وہ ایک دفعہ پڑو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق کے اندر برقرار فرمائیں گے اور باری یاد میں ہے کہ جب تم دروازہ کھول کے اندر داخل ہو تو کہو علیہ السلام علیہ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلّ عہد اللہ وسمد کفون احد اللہ السمد لم یہ ایک دفعہ پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیں گے یعنی جتنے دفعہ گھر جاؤ جتنے دفعہ دکان میں جاؤ جب دروازہ کھول کے داخل ہو تو پھر پڑھو وہ صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے چند دن حضور کے اس فرمان پہ عمل کیا تو اللہ نے رزق کے ایسے دروازے کھولے کہ میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کہاں سے رزق آ رہا یعنی رکھو یا رزو میں نہ صبح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مالا مال فرما دیا ہے تو اس صورت مبارکہ کے اندر یہ بھی برکت ہے اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا سریہ کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی فوج بھیجتے تھے لیکن خود تشریف نہیں لے جاتے تھے اس کو کہتے ہیں سرایا اور جس جنگ میں حضور خود تشریف لے جائیں تو وہ غزبات ہیں وہ غزبہ کہنا تو حضور پاک نے ایک سریہ بھیجا اور ایک صحابی کو امیر بنایا چونکہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی فوج جائے یا آدمی ویسے بھی سفر کرے تو لازم ایک آدمی کو امیر بنائے تو اس سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں اور ساتھی جو ہے وہ بھی کنٹرول میں رہتے ہیں تو اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر لشکر تھے ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے کوئی صورت بھی پڑھے لیکن سورت اخلاص ضرور پڑھتے تھے پہلے سورت فاتیاں پڑھتے پھر سورت اخلاص پڑھتے, پڑھتے پھر کوئی اور سورت پڑھتے صاحبہ نماز پڑھتے رہے بھی امیر ہے ہمارا اب ہم اس کا انکار تو کر نہیں سکتے ہیں لیکن جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا یہ اس نے نےا کام کیا کہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے قرآن کی کئی صورتیں پڑھتا ہے لیکن اخلاق ضرور پڑھتا ہے حضور پاک نے اس کو بلایا فرمایا اللہ کے بندے تم یہ کیا کرتے ہو جب اور صورتیں پڑھ رہے ہو تو وہ کافی ہیں اور یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ انب ہا میں اس کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں تو حضور پاک نے فرمایا حب کا دخل الجنہ تو تجھے سورت اخلاص کی محبت جو ہے وہ جنت میں رہ جائے گی تو اللہ نباب و تعالی نے سورت کے اندر ایسے فوائد رکھے ہیں اور اسی میں وہ لفظ ہے نا کلو اللہ احد جس میں حضرت بلا روی اللہ تعالیٰ انہوں کی آزمائش ہوئی حضرت بلا اللہ تعالیٰ انہوں پر ظلم و ستم کے تمام محرب آزمائے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسیاں ڈال کے بازاروں میں گھمایا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے تپتے ہوئے پہاڑوں پہ اور پتھروں پہ لٹایا گیا آپ کے سینے پہ بڑے بڑے بھاری پتھر رکھے گئے اور آپ پہ کوڑے برسائے گئے لیکن حضرت بلال کی عادت مبارک تھی کہ ہمیشہ آحادن آحدن احدن ہمیشہ بس جب ہوش آتا تو زبان میں جاری ہو جاتا احدل احدل احدن تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کے آزاد کیا اور اس کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. اللہ کی شان دیکھے کہ اسد الغابہ میں ایک روایت ہے بعد روایت تو یہ تاریخی ہے انہیں حدیث میں نہیں ہے تو حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا کہ جب محبوب چلا گیا تو اب کیسے زندگی گزارے آدمی جس کو صبح و شام حضور کی خدمت حاصل تھی صبح و شام ہر نماز میں ہر اذان میں ہر سفر میں ہر حضر میں حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ خادم تھے تو انہوں نے جا کے حضرت ابو بکر سے عزل کیا کہ یا خلیفت رسول اللہ اب مجھ سے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا اب میں برداشت ہی نہیں کر سکتا مجھے اجازت دے کہ میں مجاہدین کے ساتھ مل کے کسی علاقے میں جہاد کروں حضرت بھی ابو بکر ربی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلال ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے بھائی ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ ہمیں تو تمہاری وجہ سے بڑی راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے آسانی ملتی ہے حضور کی یادیں تازہ ہوتی ہیں حضرت بلال نے کہا کہ یار یا, یا بکرن آپ نے مجھے غلام ہونے کے بعد جب خریدا تھا تو اللہ کے لیے خریدا تھا یا اپنے لیے خریدا تھا ان نے کہا اللہ کے بندے میں نے اللہ کے لیے خریدا تمہیں آزاد کر دیا سننے کا جب آزاد کر دیا تو پھر کیوں حکم چلاتے ہو کہ میں رہو بھائی مجھ سے نہیں برداشت ہوتا اس کی بات ہے نا محبت کی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں جب آزان کہتا تھا اقامت کہتا تھا اچھد ان محمد الرسول اللہ تو حضور سامنے ہوتے تو اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں کیا کروں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں چلا جاؤں اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا تو حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور مجاہدین کے ساتھ ملے اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ یہ اعزاز بھی اللہ نے حضرت بلال کو لکھا تھا کہ جب مکہ فتا ہوا ہے تو کابت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ازان دینے کا شرف جو ہے وہ حضرت بلال کو ملا جس نے اللہ کے حکم سے آزان دی تھی اللہ کے رسول کے حکم سے آزان دی تھی حضور نے فرمایا تھا کہ بلال کابت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آزان کہو آج اللہ کا نام بلند کرو مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور کفار و مشرقین جو ہے وہ جل جائیں گے اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا یعنی مسجد اقسہ جب فتح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے ہوئے تھے اور حضرت بلال بھی وہی تھے تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا فرمایا کہ اس کعبے پہ بھی تم نے اذان دی تھی اس کعبے پہ بھی تم اذان دو تو وہاں بھی وہ اذان دینے والے جو تھے وہ حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ و عرضہ ہو ایک دن انض لیٹے ہوئے ہیں نیند میں ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب دیکھا خواب میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور خوش نصیب ہیں بہرحال وہ لوگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو حضرت بلال نے جب خواب دیکھا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور بلال کہتی ہیں کہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بلال کمال ہے تم نے ہمیں چھوڑ دیا تم تو مدینہ چھوڑ کر پیچھے دیکھے تو حضرت بلال کہتے ہیں میں روتے روتے جاگ گیا اور میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فورن جا کے اپنے امیر سے اجازت مانگی کہ اب مجھ سے سبر نہیں ہوتا میں مدینہ جا رہا ہوں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آ تو اس دور میں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر کی خلافت کا زمانہ تھا تو حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ بلال آج مدتوں کے بعد تم مدینہ میں آئے ہو ہم چاہتے ہیں کہ آج تم آزان کہو تاکہ ہمیں وہ منظر یاد آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ نماز پڑھانے والے امام الانبیاء تھے ازان کہنے والے حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ انہو از جن کو سیدنا نا ابی بکر بھی کہتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہواضو حضرت بلال نے کہا کہ امید المومنین مجھ سے اب مدین منورہ میں ازان نہیں دی جاتی میں برداشت نہیں کر سکتا میری ہمت نہیں ہے کہ اب میں اشاد ان محمد الرسول اللہ کہوں اور حضور مجھے ندر نہ آئے حضور کی تو وفات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضۂ مبارک میں دفن ہو گئے حضرت عمر کے کہنے سے صحابہ کے کہنے سے بھی نہ مانا تو کسی صحابی نے اقل سے کام لیا خود جا کے حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین کو لیا ہم نے کہا بھی تم کہو بلال تمہاری بات نہیں چال سکتا تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے. تو انہیں کہا بھی لال عجیب بات ہے کہ ہمارے نانے کے زمانے میں تم و تھے اور آج تم ہمیں وہ اذان بھی نہیں سناتے ہو مدینے والوں کا اتنا حق بھی نہیں ہے تم پر تو حضرت بلال کانپ گئے ان نے کہا حاضر اور آپ جب ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان شروع کی تو تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ تمام صحابہ گھروں سے آبادی سے قریب والے دور والے بچے بوڑھے عورتیں ایسے دوڑ پڑے انہیں سمجھا کہ شاید حضور پاک واپس آ ہیں کہ بلال جو واپس آ ہے تو شاید حضور بھی آ ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ اس دن جو صحابہ کے اور رونے کا منظر تھا اور بڑی مشکل سے حضرت بلال نے اذان پوری کی اور سارے مدینے والے رو رہے ہیں فراق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت بلال پر بھی اسی توحید کی آیت مبارک کا اثر تھا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے احدل احدل احدل یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید ہی بنیاد ہے اور توحید ہی اصل ہے اور توحید ہی اساس ہے اور توحید ہی مدار نجات ہے اگر اس میں ذرا سی کوتا ہی ہو تو پھر آدمی کے لیے جنت میں جانا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ سرکار دو جہان نے واضح فرما دیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور باغ نے فرما دیا کہ من کا نہ آخر و کلا میں ہی اللہ دخل الجنہ اوکوا کالنبی و صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحیح ابیس میں ہے حضور نے فرمایا من مات اللہ شرک بلّہ شیخ الجلّ جو آدمی اس حال میں موت آئے کہ وہ شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے اللہ کی ذات میں صفات میں افعال میں کسی کو شریک نہ بنائے باقی انسان ہے انسان تو گناہ ہوتا ہے ہر آدمی گناہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ صحیح ہو اب اس صورت مبارک کے اسباب نزول کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ مشرقین مکہ کے جو بڑے بڑے سربراہ اردا سردار تھے نا جیسے ولید تھا ولید ابن المغیرہ تھا اسی طرح ابی لہب تھا اتبا و تعبہ تھے اور اسی طریقے سے اپنا امیت بن خلف تھا عقبت بن ابھی عید تھا اور تھے بڑے بڑے گفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سبھی تھا آ لحاظ آپ نے ہمارے خداوں کو گالیاں دی ہیں حالانکہ حضور نے کبھی گالیاں نہیں دی لیکن مصیبت یہی ہوتی ہے کہ جب حق والا حق بات کہتا ہے تو اگلے کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں جب کہو نا بھی بزرگ نفع نقصان کے مالک نہیں تو کہتے ہیں دیکھو گالی دے رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں بزرگوں کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ جب وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ انسان ہیں یہ اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے آگے مانگنے والے ہیں یہ اللہ کے دروازے پہ بھکھاری ہیں, ہیں دیکھا جی گالی دی ہے نا ہمارے بزرگوں کو یہی وجہ تھی کہ وہ کہتے ہیں ورنہ حضور کی زبان سے تو کبھی گالی نہیں نکلی کیونکہ آپ نے فرمایا کہ المومن لا يكون اللہ آن مومن کی زبان سے کبھی یہ نہیں کہ تم پہ لانت اس پہ لعنت اس پہ لاکھ لعنت بلا فہشن اور مومن ایسا نہیں ہوتا کہ زبان سے گندی گندی گالیاں نکالے بلا بزی اور بالکل گری ہوئی باتیں زبان سے کرے یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے مومن کو تو اللہ نے بڑی عزمت والا بنایا ہے بڑی شان والا بنایا ہے اور پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سر رحمت تھے یعنی ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہر لحاظ سے رحمتوں کا دریا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و صحاب ہی و سلام و تسلیم کثیرہ آپ نے تو کبھی اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحیح روایات میں ہے کہ آپ ایک دفعہ سفر میں سو رہے تھے جیسے جنگل میں درخت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے سائے میں اور حضور باغ نے اپنی تلوار مبارک جو تھی وہ لٹکا دی تھی درخت کے ساتھ ایک دشمن کافر جو ہے وہ چھپا ہوا تھا بدبخت دشمن تو دشمن ہوتے ہیں نا وہ چھپا ہوا تھا اس نے دیکھا بھی صحابہ بھی سارے دور دور ہیں حضور اکیلے سوئے ہوئے ہیں اور تلوار بھی اوپر لٹکی ہوئی ہے اس سے اچھا موقع مجھے کب ملے گا لہذا میں فوراً تلوار نکال کے حملہ کر دوں گا ان کے آنے سے پہلے تو حضور شہید ہو چکے ہوں گے تو وہ آیا آہستہ آہستہ آہستہ اس نے تلوار اتاری تلوار کو نکالا حضور کی آنکھ کھل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو اس نے دیکھا بھی اب تو حضور نے دیکھ لیا نے کہا تو ٹھیک ہے دیکھ لیا انہوں نے کہا مصطفی صلح اب بتاؤ تمہیں میری تلوار سے بچانے والا کون سمجھا اللہ مجھے بچانے والا اللہ ہے اس کے ہاتھ سے تلوار کر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لیے اب تم بتاؤ گے تمہیں کون بچائے گا آپ اخلاق کریمہ مجھے بچا لے تو بچا لے خر اب میں بچنے والا تو نہیں ہوں ہر دن میں جاؤ میں اپنی ذات کا کبھی بدلا نہیں دیتا میں اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتا ہوں اللہ نے اس کو بھی اسلام نصیب فرما دیا تو یعنی ہر حال میں حضور نے قاتل کو بھی گالی نہیں دی جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی حضور پاک نے کوئی ایسا لفظ نہیں فرمایا حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھی ہیں سرکار دو عالم لمبی بیٹھے ہیں ایک یہودیوں کا بڑا بڑا لکھا آدمی جو تھا وہ وہاں سے گزرا اور کہنے لگا اس کا کہنا تھا نا السلام و علیہ کا انہیں کہا نہیں السام و علیہ کا تو سلام کا مانا سلامتی ہے اور سام کا معنی موت ہے یعنی آپ پر موت ہو تو اس نے گویا کہ نوز مل دی دیور کو بی عائشہ سے بردار کا اللہ اللہ کا حضور نے یہودی نے کیا کہا ہے شاید آپ نے نہیں سمجھا میں نے سمجھا بھی ہے تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا کہا تو میں نے کہا وہ آلئی تو اللہ میری دعا سنے گا یا اسے یہودی کی دعا سنے گا میرے بارے میں تو میں نے کہہ دیا یہ پھر غضب اللہ و لعنت اللہ گالیہ نے کہا کیا مطلب ہے کبھی ایسی بات نہ کیا کریں اس نے جیسے کہا ہم نے بھی کہہ دیا کہا سام والے ہم نے کہا واہ تو جواب ہو گیا تو اللہ کو اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائیں گے نا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی مبارک سے کبھی کوئی سخت بات بھی نہیں نکلی یعنی سب سے بڑا گواہ پتہ کون ہوتا ہے یا بیوی بی ہوتی ہے یا خادم ہوتا ہے کیونکہ جو رازدان زندگی ہوتے ہیں ہر وقت ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے خادم ہیں سرکار دو عالم کے خادم ہیں اور کہتے ہیں ختم تو اشر سنیم میں نے دس سال حضور کی خدمت کی ہے فرماتے ہیں واللہ ما و ماں کہا ری کبھی حضور نے مجھے تھپڑ نہیں مارا کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں کبھی حضور نے مجھے نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور کبھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا جو کچھ میں نے کیا بس حضور نے راضی ہو کے برداشت فرما لیا اور فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے ما مس تو خدسنگ میں نے زندگی میں ایسا ویشم نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی تلیا مبارک نرم تھی حضور کے ہاتھ مبارک نرم تھے ایسے ویشم بھی نرم نہیں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال کی مدت ہے معمولی بات نہیں دس سال میں یعنی خادم کو بھی کبھی نہ جھڑکا ہو خادم کو بھی کبھی نہ ڈانٹا ہو تو اس پیغمبر کے بارے میں کہنا کہ سب تھا آلیہ آپ نے ہمارے خداوں کو گالیاں دی ہیں اور صفحت انا وقذبت آبا انا اور آپ آب نے ہمیں ایسا بے وقوف اور بے عقل ہوا ہے کہ ہم دین پہ نہیں ہیں ہم گمراہ ہیں ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمارے باپ دادا کی بھی تکتیب کی ہے ہمارا باپ دادا بھی تو اسی دین پہ تھا تو آپ جو کہتے ہیں کہ یہ دین غلط ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح غلط تھے تو کتنے ان نے سخت لفظ کہے کہنے لگے کہ رسول اللہ, صل اللہ صلی اللہ سب علیحت اور اس کے بعد کہ صفحت احلام وکزبت آبا انا تو اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں آخر آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کس چیز کی غلط ہے جو آپ ایسا کر رہے ہیں ادور پاک نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ مجھے دولت چاہیے نہ اقتدار چاہیے لا لاسم علیہ اجرا ان اجرے میرا اجر بھی میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا ہوں میں تو صرف ایک بات بتانے آیا ہوں کہ, قولو لا الہ الا اللہ, تفلحو کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر تو فلا پا جاؤ گے تو لیکن مکے کے قریش نے وہ بات نہ مانی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اچھا جی ہمیں چلو آپ ہماری بات تو نہیں مانتے ہم بھی آپ کی بات نہیں مانتے چلو آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کا خدا جو ہے صرف لنا ربا کا اس کی کوئی صفت بتائیں وہ سونے کا بنا ہوا ہے چاندی کا بنا ہوا ہے اسی کو خدا سمجھتے تھے نا جیسے انہوں نے بت بنا ہوئے تھے کوئی تیتل کا کوئی چاندی کا کوئی لکڑی کا کوئی لوہے کا کوئی پتھر کا جیسے آج بھی آپ جا کے دیکھیں یعنی مختلف ممالک جو ہیں جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے تو وہاں بھی بہت عجیب قسم کے ہوتے ہیں لکڑی کے بھی ہوتے ہیں اور سونے چاندی کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ سومنات میں کسی زمانے میں جب محبوب رزن آیا تھا تو وہاں جو ان کا سب سے بڑا مندر تھا سومنات اور اس کا سب سے بڑا جو بت تھا وہ سالس سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کے اندر بھی سارے ہیرے جواہرات اور لال اور موتی بھرے ہوئے تھے تو اس قسم کے بھی ہوتے ہیں لوہے کے بھی ہوتے ہیں اچھا اب تو یہ عالم ہے کہ پلاسٹک کے بھی خدا بن گئے ہیں میں ہانگ کانگ میں تھا تو ایک دوستوں نے کہا کہ چلے آپ کو ہم بازار دکھائے گئے کہ یہ کیا خدا جی لٹکے ہوئے ہیں اور رسی باندھی ہوئی خدا لٹک رہا ہے وہ دکاندار نے دو چار سو پانچ سو لٹکایا ہوا تھا نا کوئی بڑے کوئی چھوٹے میں نے کہا یہ کیا انہیں کہا جی کوئی چھوٹا ہوتا ہے کہ سفر میں جیب نے رکھ لیا کو بڑا ہوتا ہے تو اس پہ یہ گھر میں سجا دیتے ہیں تھے کہ یہ ہاتھ ہی الٹے لٹکے ہوئے ہیں تو خدا کیسے ہو گئے انہوں نے کہا جناب عقیدے کی بات ہے جب رکھ لیں گے تو خدا بن جائے گا ابھی لٹکے ہوئے ہیں تو پھانسی جڑے ہوئے ہیں سدا بھگت رہے اپنی تو یہ جب عالم ہو جائے انسان کی عقل اور مت ماری جائے نہ اس کو پھر حق بات سمجھنی ہے دیکھو نا آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں یہ چھوڑے کہ مولوی مکی نے کہا کسی نے کہا آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے فہم دیا ہے ماشاءاللہ مکے میں ہیں ہاں مجھے بات بھول نہ جائے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا علاؤ الدین صاحب دیر اسمیل خان والے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ساری زندگی اس شخص نے حدیث پڑھائی ہے ماشاءاللہ ساری زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے گزر گئے اور کبھی کسی سے تنخواہ نہیں اپنے گھر سے بھی خرچ کرتے تھے بڑھاپے میں نے دیکھا تھا کہ جب یہاں آتے تھے نا رمضان شریف بڑھا میں بڑھاپے میں تو اللہ کا بندہ یعنی پتہ نہیں کہ آرام وہ کب کرتے تھے سارا دن حرم میں تراوی پڑھنے کے بعد کوئی تھوڑی دیر کے لیے ایک بیٹے لے جاتے تھے بس کچھ تھوڑا بہت کھا لیا مجھے پھر حرم پہنچا بس پھر حرم وہی افطار بھی ہو گیا وہی ساری بھی ہو گئی اللہ عمر ہوا ہو تو ہم ان ہو اللہ ان کے درجات بلند کرے اور خدا کرے کہ ان کا مدرسہ اور مشن جو ہے وہ قائم و دائم رہے ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ عالم ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو بہرحال یعنی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے نا موت العالم موت العالم جب ایک عالم مر جاتا ہے تو پورے سمجھیے عالم مر جاتا ہے پورا عالم ختم ہو جاتا ہے کیونکہ عالم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ الفقی ایک عالم جو ہے شیطان پر ایک ہزار عابد سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے ایک ہزار عابد سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایک عالم سے ڈرتا ہے تو اس لیے بہرحال تو وہ بدبخت کہنے لگے کہ سفنا عرب کا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے خدا کے بارے میں تو بتائیں نا کس چیز کا بنا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نادل فرمائی کہ میرے محبوب ان کو بتا دو بدبختو تمہارے خداؤں کی طرح تمہارے معبودان باطلہ کی طرح نہیں ہے وہ تو وہ ذات ہے کلو و اللہ عہد اللہ صبد لد و لم یو لد و لم ی اللہ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سبب نزول جو ہے وہ یہی ہے کہ جب مشرقین نے سوال کیا تو اللہ نے قرآن اتارا اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کاب ابن الاشرف جو ہے نا یہ یہودی ہے کاب ابن الاشرف شاعر بھی تھا یہودی بھی تھا اور بڑا سرمایہ دار بھی تھا اور بڑا خوبصورت آدمی تھا اور سب سے بڑا دشمن تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے بھی پوچھا کہ صرف لنا رب بک اپنے رب کی ہمیں صفت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ہیں اس کے ہاتھ کیسے ہیں اس کے پاؤں کیسے ہیں اس کا قد کتنا لمبا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت صورت مبارک پڑی اور اس کے بعد فرمایا کہ لگ سکا مسل ہی شی وہ ایسا ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثل نہیں لا مثل رہو ولا مثال رہو ولا مماثل لہو ولا مسیل لہو لا ذد رہو ولا ند لو تو اس کے بعد یہ صورت مبارک نازل ہوئی اور بعض و تمام فرماتی ہیں کہ نصارہ کا بھی ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں نسرانی جو تھے وہ بھی آئے انہوں نے بھی کہا کہ جلو جی آپ ہمیں اپنے خدا کے بارے میں بتلائیں آپ اپنے خدا کی خدمت ہمیں بتلائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی تو اس صورت میں یعنی مشرقین کا بھی رد تھا جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے تو آیا کل ہو اللہ عدد اور اس کے بعد یہ نصارہ کے بھی رد تھا کہ لم یلد ولم یولد وہ ذات نہ جینا گیا نہ کسی کو جینا ہے تو نتیجہ ہو گیا کہ بی, بی مریم تو خود پیدا ہوئی ہے اور اسلام میں بی بی مریم سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں خدا کی تو صفت یہ ہے نہ جنے نہ جینا گیا ہو لم یلد ولم یولد ولم یقو کف بندہ اور جس کے مماثل جس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کی شان ہے بہ علیم سب سے اول بھی اللہ کی ذات ہے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی اور جب سب فنا ہو جائیں گے پھر بھی اللہ کی ذات ہوگی اس لیے فرمایا قرآن میں کل من علیحا فان وب کا وجہ اکرام اور اسی طرح اللہ دوبارک و تعلق وجہ ہر چیز کا بل ہلاک ہے مگر اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو یہ سورت مبارک جو ہے یہ ایک عظیم صورت ہے اور اس کے بے انتہا برکات و سورات ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پورے یقین کامل سے اور اخلاص سے پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اتنی چھوٹی سی صورت میں اللہ نے ساری توحید کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا یعنی مشرقین کا بھی رد ہو گیا یہودی جو کہتے تھے عزیر ابن اللہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے وہ بات ہو گیا کے بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ قال نصارہ المسیح ابن اللہ ان کا بھی رد ہو گیا لم یلد مکہ جو کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں ان کا بھی رد ہو گیا لم اور اسی طرح سے جب مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے تو اتنے خدا ہیں اور وہ سارے خدا بھی ہمارے پورے کام نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کو ماننے اندیون اجاغ تو ایک خدا سارے کام کیسے کر سکتا ہے لیکن ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی تو شان یہ ہے نا کہ ان نوا اذا اراد الاد اَن يَكُولَ لَهُ كُن <فَيَكُون> اسی طرح اللہ تبارک نے اسی طرح اللہ نے فرمائے اللہ اللہ اللہ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اب یہ وانا سمجھ لیں اچھی طرح کہ ایک لفظ ہے واحد اور ایک لفظ ہے احد تو کسی جگہ تو اللہ نے فرمایا الا ہو کم الاح واحد تو وہ واحد ہے لیکن یہاں احد ہے کہ کم ہو ولہ ہو احد تو باد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی بھی ایک ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہے لیکن بات نے فرمایا کہ واحد کے بعد جیسے مثلا آپ یہ کہیں کہ مایو کام ہوں مایو کام ہو, ما یو ہو واحد اس سے کوئی آدمی نہیں ل... ایک نہیں لڑ سکتا ہے من ہے دو لڑ سکتے ہیں تو ایک کے بعد تو دوسرا ہو سکتا ہے نا ماحل واحد میں گھر میں کوئی ہے من ہے کہ دو تو ہو سکتے ہیں نا لیکن جب احد آ تو منہ ہوتا ہے کوئی ہی بھی نہیں ہے لایو کام ہو اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں گرا سکتی تو یعنی واحد جو ہے وہ احد میں آ جاتا ہے احد واحد میں نہیں آتا ہے اس لیے بات یاد رکھ لیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ وہ واحد ہے ہمارا ایمان ہے واحد ہے واحد شریک ہے لیکن جب گے کہ احد تو بات ہی ختم ہو گئی کہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی مقام پہ فرمایا ہے واحد اور کسی مقام پہ فرمایا ہے احد اللہ ہمیں ان قرآن پاک کی صورتوں کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے